تو ہم نہیں چاہا کہ ان دونوں کا رب اس سے بہتر ستھرا اور اس سے زیادہ مہربان میں قربتا کرے